اصحابه الصدق والصفاء والوفاء بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصلو اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلى عليه وسلم تسليما زوق شوقنا البابان بن رند صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله سلام عليك يا سيدي يا حبيب الله بندے مل نہ تھو تو میرے والد اور محبت دعاو سونا نا فقیر فقیر دل محبوب کریم غریب پاک شریف باعث تخلیقی خیالات کل محمد نصیب فرما محترم دے کل اسابے سار میں اکٹھے ہوا اللہ تعالیٰ بارگاہ دے دو سبقہ اپنے پاک بندیاں صالحین دا, دا, دا محبوبین دا. رب العالمین جل جد ال کریم انہوں نے خریق رحمت فرماوے اور انہوں نے اغلا جہان سوکھا اور آسان فرماوے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نگاہ شفقت کے حصہ نصیب فرماوے اس طرح کرو اگر مناسب سمجھو تو ذرا قریب آ جاؤ گے جی پچھو آ رہے ہیں انہوں واسطے ذرا پریشانی کا باعث بنے گا چاہوں کچھ اگیں ہے اگر تصا تشریف لے آؤ گے تو بہتر ہو جائے گا مناسب یہی ہے کہ اگیں تشریف لے مہربانی فرماؤ کسی کی گل نہ منہنا یہ انسان کی وڑیائی نہیں ہوں اگر درست گل ہو تو اس من لینا اس درد انسان ان ارضی ہے کہ ختم شریف دا وقت پایا ہوا سر تقریباً گیارہ بجے تو ویسے ہی دین واسطے اسلام دیا گلا سننے لوگوں کے انتہائی کام ہے کاروبار خوفیت ہی بہت زیادہ ہے تو یہ ہے کہ وقت تقریباً گیارہ بچ گیا ہوں جنابوں کا کی خیال ہے کتنی دیر بیان ہونا ہے تو سا وقت منتخب کر کے دس دوں گے میں اتنا وقت بیان کروں گا کیونکہ میں اگر اپنی مرضی بیان کروں گا ہو سکتا ہے ساتھیاں واسطے پریشانی اور دشواری کا باعث ہوئے بہتر یہ ہے کہ تسا وقت متعین کر دو اتنا وقت بیان کر میں اتنے وقت دے اندر اپنے گفتگو وقت منتخب کر کے مجھے دس دو گے نہ اتنا وقت خطاب کرنا ہے میں اپنے خطاب نو چلو ٹھیک ہو گیا چالی منٹ راضی جی چالی منٹ راضی جی ہے جی شیخو. اللہ تعالیٰ جناب سلامتی دوستو میں اپنی گفتگو شروع کرنے لگیا اگر توجہ تو رکھو, رکھو گے دھیان رکھو گے تو امید بڑی ہے کہ نتیجہ خیز گفتگو ہوئے گی بیٹھنا ضائع اور فضول نہیں جائے گا انشاءاللہ العزیز ان لزیز انج دیا باتاں دی گفتگو جس کے نال دنیا دین دفعہ ان شاء اللہ اس طرح دیں باتیں جناب اور سماعت فرماؤ گی دوستوں میں اج کی گفتگو فرمان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے انتخاب کیا ہے قبل اس سے کہ میں فرمان رسول جناب انہوں سامنے پیش کرا اور رکھا ایک دو باتیں اندر پیش کرنا چاہنا ہوں وہ یہ موجودہ اہتمام انسلام اس کالے سواب دے حوالے دینا قول ہو گئے ساتے ہو گئے ساتھا ہو گیا چالیسواں ہو گیا سالانہ ختم ہو گیا اس کی دی ملازمت ایک غلط سوچ فکر دماغ ہے اس کی سلاح کرنا چاہنا جا مومن ہوں مو من اس کی خاص پہچان ہوتی جس وقت بھی اس کو کوئی صحیح اور درست گل سمجھا ہے وہ اپنی غلطی دا اعتراف کر رہا ہے صحیح گل کے سامنے اکڑ جانا اور اپنی غلطی نو تسلیم نہ کرس کا جس وقت مجدور کریم نے فرمایا بارگاہ نکل جا پیار ہی نہیں روبی باغ بھائی تنی لاکن سکرا تقلقی آدھا پہلی گل یہ مولا سارا کام ہی تو گمرہ کسپوری میرا کسپوری کو کو کوئی نہیں گمراہ لہجا ہوٹکے آدم والے ہی سلادو سلام کی اولاد کے پچھے پی جا دوسرے پاس ہی حضرت آدم علیہ دی دی دا دا. طرح دا جملہ نہیں بولیا زبان دے بھی چو لفظ اور فکر کس طرح اپنے جرمکہ جرم ہویا نہیں کہ اعتراف کر رہے ہیں حضرت یونس علی والسلام نے رب ال مچھلی کے پیٹر بھی اللہ تعالیٰ بار کا در کر رہے ہیں بندے جی دکھ دا ہے یاد کیا جی سکھ د اور یاد کر لینا سونے کوئی کمال والی بات نہیں ہے یہ جس وقت مولا کو یاد کر دینے دی خاص نشانی دی اگر اس سامنے اس کی غلطی رکھا جائے چرم کو رکھا جائے کہ آ غلط بات ہے آ تیری روش ہے تریقہ غلط ہے اس کو فورن تسلیم کر لیا فورن کرول کر لیا دوستوں پہلی بات یہ ہے عموماً دیکھا گیا ہے میں رواج تو احوال تو، کیفیات تو واقف نہیں ہاں مگر آن جانتے تو ہوتا ہی رہتا مختلف تھا سفر کرنے یا پہنچنے خطابات ان دن امواً دیکھا گیا ہے با فوت ہو گیا ہے بھائی فوت ہو گیا ہے جس وقت بیماری دے عالم عالم دے, اندر دے عالم دے اندر ہے عموماً موت ایسی حالت دے درد واقعی ہوں کہ بندہ بیمار ہو جایا ہے جسم کے اندر کمزوری پیدا ہو جاندی ہے ہاتھ لتان شروع ہو جاضوا دا زور ختم ہو جاندہ ہے کیونکہ میٹے نامیوں کے نیشا کیسے, کیسے کیسے زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے دنیا دے باغ کے اندر سدا بھارا کدو رہی نے عموماً اس طرح دیکھا گیا ہے کہ جس وقت ختم شریف جاندہ ہے بیمار سی زندہ سی, سی باپ ہے قریبی رشتے دار ہے اس کا خیال نہیں جانا علاقے دے لوگ بھی بیان کر دس دن بھی بابا جی جس وقت یہ زندگی دی آخری سٹیج نو ہے سن آخری لمحات نو ہے سن بابے جیانے چار پائی اگر درد پیے تو چھانچ اندر کرنے والا کوئی نہیںاندر پیے تو دھپر کرن والا کوئی نہیں اہتمام کرنا پانی اہتمام کرنے والا کوئی نہیں بابا پکار رہا ہے بابا آوازاں لگا رہا ہے کوئی لتان دبا والا نہیں ہے کوئی جسم نو گن والا نہیں ہے خدمت کرنے والا نہیں ہے پر جس وقت تو دنیا تلا تو گیا ہے. دنیا تو فوت ہو گیا ہے اس نے پھل منگیا ہے، پیش کرنے کوئی تیار نہیں ہے اس حد تک کہ پانی منگا ہے پانی دیار پیش کرنے کوئی تیار نہیں ہے کھانا وہی مرضی کا اس کی طبیعت جو موافق ہے مناسب ہے پیش کرنے کوئی تیار نہیں ہے جس وقت تو دنیا تو تر ہے فوت ہو جسال ہو جائے جہان شروع ہو ہے دے جائے پردیش ہے جہان ہے اللہ تعالیٰ فرماند ہے لوٹا لوٹا روح اے مومن دی روح لوٹا واپس لوٹا لوٹیا واپس اپنے وطن مال والی بندہ لوٹ کے انا ہوندا ہے واپس اپنے وطن والی ਆਉਂدا ہوندا ہے جس وقت دنیا تو ٹر جاندا ہے ظلم و زیادتی کیسی ہے زمانے دی ریت کس طرح بدل گئی ہے ظلم و ستم دی انتہا ہے جس وقت ختم دیایا جائے گا اس وقت پھر تحقیق تھی جائے گی غور فکر کیتا جائے گا ابا امب پسند کرتا ہوں ابا کیلے پسند کرتا ہوں ابا فلاح فروٹ پسند کرتا ہوں ابا جلیبیاں پسند کرتا ہوں ابا دودھ پسند کرتا ہوں دا سی. لہٰذا دودھ کا انتظام کیتا جائے فلانی چیز کا اہتمام کیا جائے فلانے پھل کا اہتمام کیا جائے یہ تو بھی بورے والے دی منڈی نہیں ملے گا لاہور چو مل جائے گا ٹھیک ہے منڈے لاہور لے کے آ ہوں کھانا پک گیا سیمیاں کیوں پکائی نے ابے جی نیا پسند آئے سن ای گوشت پکایا کدے واسطے ابے جی پسند اے سبزی گوشت دے نال کیوں ہے جارا ابی جی نو بہت پسند آیا سی اے دودھ دے دودھ دے اندر لچی ہے دودھ دے اندر نالو نال سونف بھی پائے ہوئے نے خیر پہ ہے ابی جی نو بہت پسند آیا سی ہن ایمان نہ دسو یہ سارا احتمام کیتا گیا ہے ہن جنے کھانا ہے او باپ کھائے گا یا پچھلے کھا جائے گا کھانا کنہ نے ہے یا مولوی صاحب کھان گے یا ان والی برادری کھائے گی میں تانوں اللہ رب العالمین دی عزت کی باپ فوت ہو گیا ہے زندگی خیال نہیں کی تھا گیا اس کی خدمت نہیں کی مرضی خوراک نہیں ثواب نہیں ہوئے گا کہ ثواب باپ ادی رات اٹھ کے ہائے کر کے آدھا پترا پانی دے باپ دی آواز سے بیٹے نے اپنی نیند نہیں دیکھا اپنی چار تو چھال مار کے فوراً اتریا ہے دی بارگاہ دی گلاس ٹھکے پانی نہ پیش کیتا ہے مرن تو بعد کروڑ روپیہ خرچہ کر دے وہ نفا فائدہ نہیں ہوئے گا باپ دی زندگی دے اندر ایک گھوٹ پیار نال پیارا پانی پیش کر دے گا یہ ادھر زیادہ ہو بات سمجھ رہا ہو یا نہیں رہو میں جنابر یا نہیں آ رہا وقت میرے کل رہے، دھیر کرنی آنے ایک ہے یا نہیں آئی غلط ہے گرمی بھی قدرے تھوڑی بوتی ہے مگر اتنی زیادہ نہیں ہے كئی حضرات اتنے بالکل اے سائے تھلے تشریف فرما نے تاكہ گرمی زیادہ نہ لگے خیر تشریف فرماؤ تو گل نہیں سمجھ رہا ہو ایک بار ازوق بولو سبح اللہ اتنی بات سمجھ آئی ہے نا کہ باپ دنیا تو تر گیا ہے ان جائے گا کہ اے وخاوہ اور برادری حدیزت کی قسم ممبر رسوم سے بیٹھا خطیب والا جملہ نہیں اکاں جنہ نے براپے کی حالت براپے کی حالت دی اندر قسم خدا کی کر اپنے باپ کے پیشاب نوتا ہوتے کدی نہیں کہ چار پائی پہ پیشاب نسیب تے بخدر بن جائے جنہاں نے بڑھاپے کی حالت دے اندر اپنے ماں باپ دی خدمت کی ہونا راضی کیا قسم خدا دی کر کے آنا رب العالمین جگ دیا کنڈا ویخیاں نہ جگ دیا کنڈا ویخنیاں تو بچ جاتے بندہ دنیا تو امل کا سلسلہ ختح ہو جا سکم ہو جمل ختم, ختم, ختم ہو گیا سلسلہ ختم ہو کے رہ گیا مگر یاد رکھو بھی یہ تھی رہ گیا، قبر بھی اندر اگر حار, زمین مال دولت سرمایہ نہیں جاندہ۔ جاندہ سونا, عمل جاندہ. سونا عمل. انسان دنیا چلا گیا بڑے ہی گور نے میری گل سنیا دنیا تو چلا گیا کہ مہت ہے کہ سلسلائے عمل سلسلائے عمل ہو جانتا ہے میرا جی شیر پوسط بات کر کے لوگوں سبحان اللہ فرمایا جیون کی جانن یارہ سال رد خبر پانی چھوڑا میارا ماں پیو بھائی آئے تو تبد خبردار شیب مردار توجہ سجنے دنوں بول رہا سبحان سنگیا درویش جدو بندہ دنیا تو تر جا موت آ جی حقیقت کوئی انکار نہیں کرجنا درویز قسم خدا دی کرکیا دنیا دیا چکا چونت آیاشیا نے تینوں نو آخرت بلا دیتی من سمیا ایاشیا نے دنیا کے ساجو سامان دولت نے کو بنگلے من سمیا نفس دیا لذت مینو بلا چھڑیا ہے کہ یہ پردیش جہان جندر ہمیشہ نہیں آئے اگلے جہان کو ٹور جانا یہ آنا اے اپنے ربلا زمین دیوارگاہر حاضر ہونا ہے رتی رتی دا حساب دینا ہے پائی پائی دا حساب دینا ہے کوئی سدا اس جہان در رہے نہیں آیا بڑے بڑے آئے نے. انہ دے نام ہی گئے. انہ دنا والا کوئی نہیں رہو و جمال والے بھی آئے نے. قسم خدا دیکھنا انہوں کا خسم و جمال خواب مل گیا ہے. بڑے بڑے مال دولت والے بھی آئے ہیں بڑے بڑے عہدے والے بھی آئے نے. پر قسم خدا, ہے ہے دنیا تو ہے قسم خدا دی کر کے آنا جی نہ کر کے آنا وا جس اولاد دی خاطر مولا تالا کی شریر دیا نا فرمانیاں کیجیاں اٹھائی ربلا نمیان روکی تھی نمیدی پرواہ نہ کی تھی خبروں یاد نہ کی سا اپنی راتوں جاگ جاگ اپنے دل کابر او کا پانی سکتا نہیں حالے تک خبر کا پانی خشک نہیں آتا لڑائیاں ہو رہی ہوں دوسرے برا دے کربان تو پکڑ رہ پکڑ رہا ہوں آدھے آپے کا فلا پیٹرول پمپ کچھ گئے فلانی جنابے والا بینک بائلنس فلانی دولت فلا لاور فلانا رقبہ کدھر گیا وہ سجنا لڑائیاں ہو رہی اندیشن میں کوئی یاد کرنے والا نہیں ہوتا کوئی ہاتھ اٹھا کے دعوا کرا نہیں دنیا ہی آج دنیا کٹھی ہو جاتی ہے مہد رسمیاں طور پہ اگر اب نہیں جا گے کل جدو دنیا جانا گے دعوا ذرا 40 سال پیچھا 50 سال پیچھا ٹر جاؤ جدو 40 سال سے 50 سال پیچھا جائے گا اپنے اردا گرد دے ماحول نو اپنے گھر دے ماحول نو اپنے دے ماحول نو اپنی بنارا نو اپنی گلیاں در میں قسم خدا دکھ کر کے آنا وا اس وقت کے نوجوانوں دورتوں نوجوانوں کے کردار نو اس وقت بوڑھے کے اخوال بچوں کے کردار نو وہ جیویاں نے کسم کر کے آنا اج تالی سال پہلا جڑا حیا جڑی شرم جہا تخوا جہی پرہیزگاری جیڑی دینداری رات روٹ کے مولا نو منا چ گزارنیا تحجت گزاریاں عبادت گزاریاں نفل پڑنے, رو رو کے اپنے نظر نہیں آئے گی حجا بھی اچڑ گیا ہے خیرس بھی اچڑ گئی نے ساڈا تلندر اقبال بولے دراض بولو نا سبحان اللہ فرمایا متا دین دنیا لٹے اللہ والوں کی متائے دل دنیا لٹ گئی اللہ والوں کی متائے دین نو دنیا, دنیا لٹ گئی اللہ والوں کی یہ کس کا پھر پوری میں سجنا دراز بولو نا سبحان اللہ خلند اک بار کے آخلا ہے آپ نے شعر لکھیا ہے لکھیا کیڑی تھان تے وے مجدد الفسانی اللہ تعالی علیہ انہاں دی خبر تے نے انہاں دی خبر تے جا کے اپ دعا کردے نے رو رو کے او سجدے دے دروے اللہ رب العالمین نے دین دا درد دتا ہووے امت دا درد دتا ہووے اوتے درباراں تے جا کے روंदे نے عرض کردے نے مولا مجدد الفسانی رحمت اللہ تال <متحسن> آپ کی بن گیا گا اللہ لٹیا گیا ہر شاہی اچر گئی ہے نہ نظر آئے نہ شرم نظر آن داری نظر آتی ہے نہ قرآن پیار نظر آتا ہے جنیاں جسول خدا دے عشق دے اندر روان والیاں س راتا نجا بجا کے ربو بنا او لکھا نظر نہیں آدیاں ربلا لمین دوران دیا آواز نہیں آدیاں بازار ربلا دے خوران دیا آواز نہیں آج تھاانے بلا لمین دوران تالی ہو گئے اب کچہری بلا تو خالی ہو گئی مسلمان دنیا کے دنیا کا پیار ہی لگا ہوا دل در اج فیشن کا پیار ہے اچنا والا میک اپ کا پیار ہے اج پاؤڈر کا پیار ہے اج سرخیا کا پیار ہے ربلا لمی د یم دن محبت نہیں رہ گئی ہو مرنا یاد نہیں رہے رہے زمین بھی اتنے یعنی رہ جان گیا رقبے بھی اتنے رہ جان گے لوگ آپ چڑتے ہیں یہ جہان میٹا اگلا جہان کس نے دیکھو میں آخیا چلو جائے گی مراں گے تو پتا لگ پتا لگ جائے گا سچا جہان کہڑا ہے جہان کہڑا ہے بڑے بڑے دنیا کے اندر آئے گئے نام لینا کوئی نہیں یاد کرنے والا کوئی نہیں رہ گیا, گیا بزرگ جی فرما نے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے امل کا سلسلہ مک جا ہے پر فرمایا بندہ جنے بھی گنا دنیا کے اندر چھوڑ کے جانا ہے کوئی گنا لے کے نہیں جانا سارے گنا دنیا در چھوڑ کے جانا ہے پر دو گنا اج بندہ دنیا تا ہے فوت تو جاتا ہے دو گنا اج دہا لال لے کے جانا ہے ہر گناہ دنیا دے اندر چھوڑ کے جاننا ہے چوری کیتی ہے دنیا دے اندر چھوڑ کے جائے گا زنا کیتی ہے دنیا دے چھوڑ کے جائے گا پر دو گناہ اجدے نے جدوں بندہ دنیا تو جاندا ہے تے نال لے کے جاننا ہے او دو گناہ کرے نے پہلا گناہ شراب پیتی ہے اللہ رب العالمین معافیاں نصیب فرماوے شراب پیتی ہے اس حالت دے اندر ما ہوتا ہے بے نیاز جو ہویا شراب لڑیاں دنیا تو ٹر گیا شرابیاں مر گیا گنا لے کے گیا ہے دوسری گل فرمایا منائی منا اپنے چہرے تو داری اتروائی اتروائیے میرے نبی سنت نولیاں میں رو لیا ہے فرمایا اس حالت کے اندر مر گیا ہے دنیا تو تر گیا ہے وہ سجنا ہے درویش گنا لے کے گیا ہے گناہ دنیا دل دل چھوڑ کے نہیں گیا یہ دو گنا جی بندہ دنیا تو جانتا ہے، گناہ کے کے گل کر جا او مومی نا او مسلمان او یہ دروے اپنا مرنا نہ پلین رب العالمین نے پکا دات دیتے ہیں گلیاں دنیا دیا آرام ਦਿੱتا اے رب العالمین نے ون سونیان نعمتاں دتیاں نے اے تے آزمائش واسطے دتیاں نے اس سویلے نو بھول جا او جਦو نقد دے اندر بڑے پاو دتے جان گے اس ویلے نو نہ بھول جا جਦو تیرا میرا নিবাস پھاڑ کے اتاریا جائے گا چیر کے اتاریا جائے گا اس ویل <سؤال> ڈنا بول جاؤ جب خبر اندر جائے گا خبر دے کیڑے نکل نکل کے جنابے والا حسن برباد کر دین گے چہرے کے حسن برباد کر دین گے چٹے چاس برباد کر دین گے چمک دیا اکھان برباد کر دین گے آج گلابی لب نے یہ نہسن برباد کر دین گے وہ سجنا در ویخ قسم خدا دی دیگر کیا نام بولا رو فرمان ہے وہ انسان بن جا تنیا دے رنگ روگن نو آشا رنگ روگن دل دے بیٹنا ہے دنیا کے رنگ روگن کا شک بن جان وہ انسان یہ رنگ روگن ہمیشہ نہیں رہے گا یہ تیون دمکار یہ تمان ہے جن چار دن جبانیاں دتی جدو جبانیاں ڈل جان گیا ادو حسن بھی رل جائے گا ادو جبانیاں جنابے والا ہاتھ بھی کمنا شروع ہو جان گے کتان دیا طاقت ختم ہو جان گیا وہ جڑے رب دے و جدو کوئی حسن ویخ دینے کمال ویخ دینے آن دین مولا اسا یہ دیعا شکلی بن دے کیوں یہ تیرا چمکارہ ہے یہ تیرا کمال ہے جدو مکنائے تو آدہ حسن لگا لینے لہذا اسا زوال والے دیعا شکلی بن دے اسا دیو اس کمال والے دیعا شکلی بن دے سجنا دروازہ روک نو بولو سبحا سجنا سوچ کے دنال منا دینت منا جناواں سونا لگا گا جب مناواں گا تے کوجا لگا گا پھیڑا لگا گا ملا لگا گا وہ سجنا دروے دروے سجنا تھوڑا کر دہان سے کر تو نبی دی سنت منا بنا اے, اے, اے, اے, اے, اے, اے, اے نبی دی سنت جارہی ہے کھیلی دن واسطے میرا حسن مر جائے گا میرا چہرا سونا مر جائے گا مسلمان اپنے نبی کے سامنے کی مو لے کے جائے گا تیرے میرے اندر کی مسلمانی رہ گئی ہے کہ نبی سنت نیلیاں روڑ کے سمجھنا ہے میں سونا بن نا نا بندہ سونا نہیں بنتا ہے وفادار وفادار بن گیا ادھر میں ایک گل سنا خلام بولو نا سبحان اللہ چنگے میدان وہاں لگیا جنگ ہوگی وہ میدان لگیا ہو ساتھ رضی اللہ تعالیٰ آپ فرما بھی میرے کو حضرت ابد اللہ بھی نے جہشرتی اللہ تعالی آپ آئے کہ وہ سامنے میدان ہے سامنے جنگ واسطے میدان لگیا ہے ایسا کافران دن آدمی برقاز ماں ہونا ہے کافران دن آدمی مار کارائی کرنی ہے کافران دے ہاتھ پچھ ہاتھ پانے نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایے وہ جڑا بندہ میتون جنگ دا لگ جاوے جیڑی دعا کرے گا مولت اللہ قبول فرمائے گا رب العالمین دعا قبول فرما لیتا ہے جتن جنگ دا ویلا ہوے کافراں دے نال ہونی ہوے مسلمانہ دے شیراں نے اپنی جاناں مولا دے نام تے دینی ہووے جتن جنگ لگدی ہے جڑی دعا وی کیتی جاوے مولا دعا قبول فرماوندا ہے حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ساتھ نبی وقاص دے کول آئے نے فرماندے نے او بھراوا میدان لگن والا ہے اپر کے دعا کرنے اور روکھے درخت انے بہ جانے میں دعا کراگا تمین آخی تعا کرے گا میں آمین آخا گا حضرت ساند نے فرمایا پھر باپ مینو قبول درخت درختے تھلے چلے گئے مسلمان سل دی جنہاں لین مرنا یاد سی جڑے دنیا کے اندر انسان واگوں زندگی گزار گئے در وے سجنا قسم خدا دی مانتا بنیا گیا جناب والا جدو بندہ مومن دے دل درا کا پیار آ جائے سیاد رکھ لکھتی طور سے سلام ضرور ہو سکی نے دلان اندر پیار نہیں آ دے اندر محبت نہیں آ سکد خیر سونے حضرت عبداللہ بن اللہ ساد بھی ابھی سو لے کے گرخت دے تھلے کھلو گے حضرت ابد اللہ نے ارج تو دعا کرتے میامی نکھا تو اللہ دی دی قسم خدا دی کر کے فلموں دیا گشتیاں آشک ہوں نے سیر دیا پروادیں دنیا بلند نہیں ہو سکتی وہ جناب والا سرخی پاؤڈر دل دین والے آدمی جذبات <سؤال> جگر پٹ جان انجے نہیں آدن ادھر انج د شیر کھے دے دے حدرت ساتھ بھی نبی اللہ خطالہ آپ دعا کن کر رہے آپ نے دعا بارگاہ کرنے کاگ کرنی ہے مولا <سلام> میں تیری بارگاہ در دعا کرنا جدو میرا کافرا مقابلہ ہو میں بڑے بڑے کافروں بٹھی جا بڑے بڑے کافروں ٹکی جا بڑے بڑے کافر ماری بڑے کافر مقابلہ ہوئے میری تلوار حضرت جدو حضرت ابد اللہ دیواری آئیے آپ سرکار نے فرمایا ساتھ پاوا جدو تو میں دلوا می نکھ ہوں میں کرا تین دلوں آمین آخنا پے تین دلوں پہ آخنا پے میں دعا کرا تین دل آمین آخنا پائے گا حضرت <ساتھ> نے فرمایا وہ کرنا تعا کرے گا میں ضرور دلوں آمین آخا گا ہوں حضرت ابد اللہ نے دعا کجدی کی مسلمان نے دعا کجدی کی وہ سجنا اسلام کے شیر نے دعا کجنی کی وہ یار وہ جی نمازہ تے پھر بھی اسلام والے شیر اسلام کے آدمی نے, نے، سوچا ایڈیاں نیچ نہیں آدیوں ہو، حضرت عبد اللہ بن جہاں اللہ تعالی آپ نے جدوں میرا کافر نال مقابلہ ہووے میں بڑے بڑے کافرنوں وڈا بڑ ہوں میں بڑے بڑے کافرنوں ٹکا اخیر پھر جناب والا ایک بڑے بڑے کافر نال میرا مقابلہ ہووے میں اون دے نال لڑائی کراں او مینوں مارے او مینوں شہید کر دیوے شہید کرن تبار میرا ناک وی کٹ دیوے میری اکھاں وی کٹ دیوے کن نہیں کٹ دب دارگاہ حاضر ہو بارگاہ پیش ہوا ربلا لمیل فرما ابد اللہ تیریاں کدھر گئی نبد اللہ ترے نک تیرا کن کدر گیا ابد تیرا نک کدھر گیا میں روکھا نک بھی ہے سن کان بھی آئے سن پر فی ہو کا بے رسو رسول کا دنیا اندر ہر شہ تیرے پیار دے تیرے یار دے پیار اندر دے اندر سجنا درد بولو نا سبحان اللہ فرمانے رسول دے پر ویخنا وقت بچتا یا نہیں بچتا ایک ہونا بولو نا سبحان ربلا نمید کریم مجید مجیت اندر فرمانے ایمان والے انہوں قرآن ضرور فائدہ دہران ضرور نفا کل دے کلوجوان یاد کر وہ جان جی نوجوانوں دنگل فیس بکا نہیں سن پھردی رب دے قرآن والی پر سنیا اس قوم نو سنا دل پتھر نہیں دل لوہا نہیں دل سٹیل بن گئے دل سخت ہو گئے دنیا چڑ دی جہانگلا جہان کس نے دجنا دروے اکھان بند ہو جان گیا پھر فنڈا ہو جان گیا پھر پتے لگ جان گے وہ سجنا دروے پھر پتہ لگ جانا ہے سچ پیے جھوٹ پیے باجر شریف امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ امام ابن حجر دی کتاب ہے اپ نے اقوال کیا بیان فرمایا ہے تو سنو چھوڑنا وا ذرا دخرے بولو سبحان اللہ وہ سجدے دروخ رب دے بندیاں دیاں جدوں بننا بننا گلاں کردا ہے پھر دل دل نرم پہ جااندا ہے اگر مسلمان دل لوے پھر دل نرم پہ جااندا ہے الروض الفائق دے اندر ایک حدیث پاک لکھی ہوئی ہے جدوں بندہ دنیا تو مر ہے مکری مالا کے اپنے چیرے نو سجانا لیا میں سونا لگا گا ना, ना, ना, پر سجنہ دروے یاد رکھ لے اے ہی حسن مٹی ویچ رول جانا ہے کیڑیا نے کھا جانا ہے ایک حسن کریمہ نال بردائے ایک حسن عدی راک و مسلحہ اترون نال بردائے اخان کے بنتا ہے جڑا حسن اخانا کما لینا نبے لکھا سجنا قسم خدا دی کر کے حدیث پاک دے اندر آئے بندہ جد دنیا تر دو جانا سات دیہڑے گزرتے ست گدر گزرتے یہ جنابے والا چہرہ چہرہ کریم لائیا آخری اے اے فلانی کشتی ہے جاگے میں آخر جلیا پندرہ بھی سال گزر دے پھر پتہ لگ جائے گا جان کون در حسن من کون میں ہے وہ جد روح نکل جاندی ہے پھر وہ پیار کرنے والے بھی نیڑے نہیں آتے جناب لو ٹرن والے بھی ٹرن واسطے تیار نہیں آجنا بندہ روح ستا مالا مینو واپس اپنے جسم ول بھی جسم جی اندر میں رہی ہوں اس جسم وے جوہ اس جسم وی ایک بار آر جاتی ہے کیوں جڑا چمکدہ چہرہ سی جان جگ کر سکھان پہ نکلتا ہے زبان باہر آ گئی ہے کن وانی پہ نکلتا ہے روح ڈر کے پچھان تور جی ستا دنوں بعد پھر آس لیے مالا میرے واپسی دنیا کے اندر میں دنیا کے اندر جانا چاہیے میں اپنے جسم نکنا چاہی ہوں پھر واپسی جدو اپنے جسم خون ہی خون آخر کیڑے چلے ہوئے چے ماس کا ستیا ناس ہو گیا وہ سجنا اس ویلے کیوں بھول جانا ہے نہیں یاد کرے گا بھی اخیر موت نے یاد ضرور کرا دینا ہے خیر ہاف ابن حجر دی گل سنا لگا حافظ ابن حجر رحمت اللہ آپ نے زواجر شریف کے اندر ہے فرمایا دو یار نے دو بیلی نے بڑا ڈاڈا پیار ہے انہوں کو بڑی ڈاڑیاں محبت نے ایک دوسرے تو جدا ہونا گوارا نہیں کر دے ایک یار بچڑ گیا ہے. دوسرا روٹی کھانا گوارا نہیں کردا پانی پینا گوارہ نہیں کردا اندے تیرے تو بغیر لقمہ میرے واسطے پتھر بن جاتا ہے تیرے تو بغیر میرے واسطے پانی زہر بن جاتا ہے گڑیاں یاریاں میں گوڑے تعلقات نے پھر تانوں پتاے ماں تیارا دے یار میں ویکھدی اے اولاد نہیں خدی اے ماں دا پیار نہیں ویکھدی اے سجنہ دا عشق نہیں ویکھدی یہ بچیاں پاؤ چڑ دے اتے جدائی پاؤ چھ سجنے دروے یار مر گیا ہے, دنیا تو ٹر گیا ہے دنیا تو چلا گیا ہے. خیر دوسرے یار نے چنا پڑھایا غسل دفن دے کے چنا پڑھایا دفن کر چڑیا ہے اکیر کسم اٹھائیے او یار آ جینا بھی تیرے نال سی مرنا بھی تیرے نال تیرے تو بغیر روٹی نہیں کھاوگا تیرے تو بغیر پانی نہیں پیوانگا انہیں روٹی کانی بھی چھوڑ دیتی ہے. پانی پینا بھی چھوڑ دن تین بہار گزرے نے کھوکھ نے ستایا پریشان ہے بڑا پریشان ہویا ہے انہیں روٹی اٹھائی پانی اٹھایا ہے روٹی اٹھا کے پانی اٹھا کے یار دی قبر خبر آ گیا اپنے بیلی دی قبر پہ آ گیا اپنے بیلی دی قبر بے گیا روٹی دا کا لکما اٹھا دار کسم اٹھائیاں تیرے تو بغیر روٹی نہیں کھاو گا اج تر تو بغیر روٹی کھانی پی گئی ہے تیرے تو بغیر پانی نہیں پیوا گاج تیرے تو بغیر پانی بھی پینا پی گیا ج منہ در پایا خبر آواز آئیے خبر بھی آواز آئی ہے, ہے جدو محلہ نے سمجھانا ہوبر والوں بھی بلا چڑا ہے خبر بھی آواز آئی ہے یار یار کا جواب ملے یار جاب دینا ہے کھال بیلیاں روٹی کھا لے کے اس واسطے کہ میں قبر دن گیا اج راز کھل گئے حقیقت کھل گئی نے حقیقت یار یارہ دنیا آدیا اندر حسن جو ہے خبر درد کم نہیں آدھے بیلیاں جڑا میرا چٹا ماس سی جن ہاتھ رگڑا سی تینوں بڑا سر آواد آج جبرا قبر, قبر د کیڑا نے میرا چاس کھا لیا میرے لب جنہ ویخ کے آرے لابے لگتے ہیں جیسے گلاب کا فل آبر د کیڑے نے میرے لبا نکھا لے لیا وہ جڑے دند دیکھتا سے آخر سے موتیا وگو او دند بھی جسم تو جدا ہو گئے اے اج دنیا تگیا دولت والے کسے بھی اتر رہتے ہیں من پتا لگا ہے سب کور کبر کم آداری محمد کی غلامی کم آ جنا تھوجہ ہے ندر بولو سبحان گل دل قبول کر رہا یا نہیں کر رہا ہے تم بچا بچا کہ نہ رکھی سے مطلب سمجھا گا تھوجہ ہے نظر دکھن بولو سبحان بچا بچا کے نہ رکھی سے تیرا ہے وہ نیو آئینا کہ شکست ہو تو عزیز تل فرمائی نے ذرا ذرا اخن سبحان اللہ اسنگی او پیشو تساں وی بولو نا سبحان اللہ کدر ویکھنا ساڈا بڑی وڈی گل کر گیا ہے اخدا اے مسلماناں اک شیشہ بازار والا بناندا اے دکان والا جوہری بناندا اے جدوں ای ٹٹ جاویں بے مول ہو جاندا اے پر اجڑا دل والا شیشہ اے اے مولا نے بنایا اے بنایا خدا دی کر کے ن چنگے رہ جنا دنیا دندر اپنے دی کر لیا ہے سجنا ادروی بن پنے کھانے کھانے زبان تھلے جن تھے جانے گندی بن جائے چسکا ادھر ویخو میں سویرے آیا وا پر میٹھی نہیں ہوئی چھندی نہیں ہوئی او سکیے تسا بھی اندازے لگاؤ پھر بے وفائیاں مولانا ادھر جی بندہ پیشاب کرتا ہے پخانا کرد پخانا کرد اپنے پخانے والا ضرور ہے اپنے گند والے جو ڈھڈ وچوں نکلیا ہے وہ سجنا فیشن ویخ کے سرخی ویک کے رب رسول نو بھول جانا ہے مرنا بھول جانا ہے چھاتی مار لیا کر اندر تے پخانہ ہے اندر تے گندے اندر تے خونے ہے بندہ جے نو پیشاب کردا ہے پخانہ کرتا ہے فرشتے دی ڈیوٹی ل ڈیوٹی لگی ہوئی ہے او کھتی تے ہاتھ رکھتا ہے آکھدا ویخ ادے سارے دل کی کیتی کرتی ایسے گد دی خاطر مولا نو بھولا یائی ایسے گد دی خاطر اپنے نبی دیا نا فرمانیاں کی تھی آنی ایسے گد دو چاکے پھر نائے خسن بنانائے تیر اپنے نبی دے دین نو بھول جانائے صدقے جانوان تاہ کر کے بدر قلوب فرمان دینے حدیث پاک دیندر آجائے حضرت ابو سعید خدری رحمت اللہ تعالی علم آپ سرکار اپنے یارہ بینیاں دینا علجا رہنے اپنے سجنا دل ایک روڑی نظر آئی ہے روڑی دے پیا ہویا ہے دنال یار آپ کے جن یار انہوں نے نقد انہ نمار نے رومان رکھا رومان رکھ کے دور گئے تھج گئے, گئے حضرت ابو سعید خدری اور دیا دل والیاں اکھا کھلیاں میں وجنا دنیا دی لذتاں تو گاند تو اے نا کھا نو بچایا ہووے اوناں دیاں دل والیاں کھاں کھل جانیاں نے وجنا ادھی ادھی رات تک ننگیاں فلماویں کھنیوں ول اوناں دے دل دماغ دے اندر ننگیاں تصویراں رہ سکدیاں نے اوناں نو حقیقتاں دی سمجھاں نہیں آ سکدیاں حضرت ابو سعید خدری رحمت اللہ تعالی علیہ اپ تے کھلو گئے رونا شروع کر دتا اے رو, رو جن یار نے پیچھا آئے یار آئے بدبود ہی وجہ نال سدا دماغ فٹ آئے تو اس جگہ کھلو کے روئی جا رہا رب فقیر فرمان دے یہ گندگی میرے نال کر رہی ہے اے میرے نال کلام کر رہی ہے اے میرے نال گفتگو کر رہی ہے ساتھی حیران ہو گئے کہ کدے گندگی بھی بولیے لج پالا کی آخد روئی جا رہے سجنے درمیش کافران نے من پونی یاشیا دے کے تینوں مینو حقیقت دور کر چڑیا بندہ کپڑے دولت قسم خدا دی کر کی والے دل سردار رب ساتھ کے کڑوتے آنگ زلیل ہو گے پر میرے نبی نے فرمایا روبا شاخارا مدفا بالباب لو اکسمان اللہ بر رہو فرمایا کئی ایج دے دے کپڑے آتے و دے سیر دے اندری پر ہاتھ آخر تیرے کرانا ہے رب فرما تقدیر بدل دیا گے گلا بالکل پانچ دس منٹ دیا بلکہ دس منٹ تھی تھوڑیاں رہ گئی ادھر ویخنا سجنا حدرت ابو سعید خود یہ میرے بل ویخیا جی گلایا نہ کر, اے کر آجے سونے یہ نہ گلا ادر ویخ گندگی آخری آخری ابو سعید ایسان کتاب کل تک میں انگور تھا کل تک میں کھجور کل تک میں تھا کل تک میں مرود کل تک میں بڑا سونا سالر سب سی جدو ڈکر چکیا گیا ہے یہی انسان یہ منہ پانی آ گیا ہے بے سبرا بن کے یہ رب کا نام بسملہ بھی یاد نہیں رہا تھج کے ہاتھ بتا سی میری خاطر لڑتا جائیں پیٹ چ گئی وفا کیے وفا ہے میں بک نو ختم کیا ہے ان پیاس نکایا ہے یہ مینو گند بنا کے روڑیاں رلایا اج میرے نال نفرت بھی کر رہا ہے میں نہیں رولیا اے نہیں رولیا رو لیا نفرت بھی میرے نال کر رہا ہے ابو انصاف کر کے جا انسان بے وفا یم آخر دن سونے میں دو منٹ دیا خیر گلا کرنا دے گل مخارنا مدرل بولو نا اللہ خیرت گل اس واسطے کر رہا ہوں وہ کھمبے بھی لگے تارا بھی ہو ٹرانسفارمر بھی پا ہو پکھا نہیں چلتا کئی بار بلبروشن نہیں ہونا کیوں نہیں ہو رہا آتے نہیں جناب والا بتی نہیں کرنٹ ہی نہیں ہے وہ سجنے درویش کرنٹ نہ ہو پکا نہیں چلتا کرنٹ نہ ہو تارا بھی کھمبے بھی ہو جنابے والا ٹرانسفارمر بھی ہومن پر ہوجنا اگر کرنٹ نہ ہو بلب روشن نہیں ہوتا اسی طریقے نال لکھ نمازہ ہو روزے ہوج دے کھمبے تے تارا پر خیرت نہ ہو ایمان دا بلب نہیں روشن ہو سکتا غیرت دا سودا ہیلیا گیرت کا سودا ہیل ختم ہو گیا ہے بیلا آیا تھی سارے جانتے نے مسلمان جمیے دھی دیا لتاں ویخریاں گوارا نہیں سن اج اجنا والا چوڑی پجامہ نے اج جین دی پینٹ پوندے نے اپنی اکھا دیا شادیاں نے کالج نچاؤں یونیورسٹیاں مار دے نے میں اکھیا جل تیرا اسلام تعلق نہیں رہ گیا بس ہم خدا دی کر کے اننا، مسلمان کی وال مقام کی لفظ سنے گا تیرا اندر ہل جائے گد لجو نہ سبحان اللہ میرا رسوم رے کریم سلیم وسلم آپ دے بارے مخاری دے اندر بھی آے کہ آپ دی اکھ دا حیا کنا سی آپ دی اکھ دے اندر حیا کنا سی آپ دی اکھ دے اندر حیا کنا سی دسیا گیا اے جinna حیا کمواری لڑکی دی اکھ وچ ہوندا اے او مسلمان دی بیوی چری گھر دی چار دیواری دے اندر بیٹھ گئی اے تے انجھ گئی اے میرے نبی ہے دار کن سی دسا جا رہا جنو کماری لڑکی دی دی رسول ہایا ہوں رسور کریب دی دی گھر دی چار دیواری بیل اور تے سلام دسیا جا رہے لڑی کنواری جن کا میاں بیوی تک میں پیر وارشا بولے سنا بولو سبحان۔ سبھانا فرمایا کنجر سوئی جو غیر تو باج ہو جی باپ را بنو اشنا کماری سوئی جو کرے ہوتا ہے نظر سبحان اللہ آخری گل, فنانا گل مکانا اچھی بات سبحان اللہ سدکے جا ادھر گل سنے گا اندر ہل جائے تن گا تین پتہ لگ جائے گا مسلمان خیر ہیا پیک کر اپنی عزت بخا کے فخر محسوس ورگا اگر نوکے نے چڑھ جائے ایک بارہ نہیں کرتا یہ درواز سجنا جد پاکستان تے ہندوستان دی من ایک شیر اسلام دا اندر گھر کا محاسر کر لیا ہے کا فرنے ہندو تہن پتا جی شیر ہو شاخمنا ابھی جلی تو نہیں دبی ہے آگے جگر ابھی تو نہیں جفا کی تیغ پہ گردن وفا شیاروں کی کٹی تو ہے پر سرے میدان پر جھکی تو نہیں جہ گھر کا محاسرا ہوا سر جان والا نہیں ان بندوق اٹھائی روشن دانو گیا گولیاں چلا رہے روشن دانو کے گولیاں چلا بیوی بندوق بھر بھر کے دے رہی ہے گولیاں بھر بھر کے دے رہی ہے جنابے والا کافروں پڑکا رہے کافرا نا رہا ہے اخیر بیوی بندوق لے کے آئی ہے اکانچو سونے میرے سرج گول گولیاں جن ہو گولیاں بدوکڑی گولیاں پڑکایا جدو ترائے گولیاں رہ گئی ذرا اپنے جگر دکھ کے گل سنیا گے وہ نوجوان پیچھا ہٹیا وہ اسلام کا شیر پیچھا ہٹیا میدان دے اندر قدم رکھتا ہےفر جٹ جدوں شیر پیچھا ہٹے اندیا دو ایک بی بی سامنے کھڑا کیتا ہے سجنا تاننا ہے لوگ اپنیا دیا وت بھی نہیں الار جان دیا ہونڈ الارنا گوارا بھی نہیں کرتے انہوں پتا ہوتا ہے یہاں نے کہڑا سدا سا بوے بدرو کلو فرما اگر دیا پیدا ہو جان جنابے والا پالیا کر یہ میرے گھر کے اندر فکیر آیا لوگ فکیران کی قدر کرتے ہیں روٹی پانی دے چڑتے ہیں آخر نے فلانی فلانے فکیر کی خدمت کی انہیں میرے واسطے دعا کی رنگ لگے وہاں دونوں جہانا دیا قدر مینو ایک سی دکر آخری ایک دو منٹ کی گل رہی سی ٹکرے آدھے مانوی سا دعا کرولا تالا ست پتر دے اور اٹھوی دھی میں آخیا شاہ جی اٹھو دھی کیوں منگنا ست پتر مگ نہیں اٹھو دھی کیوں منگیے پیر نے گل کیتی شاہ جی نے گل کی تھی. سن لے کلیا میں باہ کو ساند مولوی سی باہ میں منگیے کہ جدو بندہ مر جا ہے جڑے پتر ہونے جائیداد وارش بن جیا چار پہ وارس بن جیر گل کر سویا اس نوجوان مجاہد نے اپنی دیا نام خرا کی تیرو پیادھی مینو اپنی جان کی پرواہ نہیں باہر جوا گا کافر مینو مار دین گے پر مینو پروان کیوں اصا مرنا ہے تو یار کا مکھ راتنا ہے پر یاد رکھ لو میں تاریخ عزت بچان جو گا نہیں آ... اگر میرے مرن تو بات جسم جنتر وہ بیٹی ہو میں تھوڑی عزت بچا یوگا نہیں آ جوں ای گل کی دیا رو پی آخ دیا آخدیاں نے با اصا سمجھ گئی وا جی تیری مرضی کر لے بندوق اٹھائی فیر اپنی بیوی نو مارے ہے تھیاں عزت لگ تھی جائے خود ہوش میں آنا بول گئے پورا گھنٹہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ ہم تو وہ ہیں جو اندھیروں میں جلاتے ہیں چراغ مگر ان کی ضد ہے کے زمانے میں جو ہی رات رہے گا کرنا میرا کم سی اس دن تاثیر پیدا کرنا دلاں چتار دینا اور عمل نو تبدیل کر دینا اے میرے پاس نہیں ہے اے میرے مولا دا کم ہے اللہ تعالیٰ دی بیان ہے چلو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ منظور فرما سونے گرمی کا بھی فی الحال پکیا اہتمام ہی نہیں مگر پیار ہو اللہ تعالیٰ اے جی گرمی تو سمجھ میں برداشت کی تھی ہلکی پھلکی اللہ تعالیٰ کیونکہ کیو خطردان ذات ہے وہ چھوٹے عمل مدد بڑا بڑا تھا فرماندہ دعا کرو اللہ تعالیٰ کیا مت والے تھے کیا مت گرمی تو محفوظ فرمائے اور سائے مستفیٰ اور دام نے اندر جگہ نصیب فرماوے اے رب جہاں کل کائنات کے خالق قوم کا دامن غم سے بھر دے بچوں کو عطا ہو علی افرقہ تبست اردودوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے کم سن کو عطا ہو علی افرقہ محمد اور ہر ایک نوجوان کو علی افرقہ جگر دے یار زندہ صحبت واقعی و آخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمين